ہے جن ہر جن ہے جن ہے مدینہ اے لوگوں اب اڑاؤ شیر ککن باسارا حسین تھلو بلا کر اس کو آدان مار ہی ڈالا مار ہی ڈالا سی میں چلائی پیاسا ہے میرا بھائی لو اب بڑا لوگ صبح کو آئی نہ آئی سات سکینا. سکینا ایک گشت بلا کو بھایا ایک نے ہے شام بسایا شیر کے ہاتھ پہ کر لی ہے موت سے شادی ہے شادی اس کی باتیں گی سب کی بہنی روی اب سب میں آئی کہتے ہیں آپ کریمی جب آ خون کی پاک کچھ شاہ خیموں میں لائے کچھ اب تک ڈھونڈ نہ پائے میں کافی شام کہتے تھے کون محمد شب شیر بس پکھر کے بھیجے ہیں اون محمد ہے آن محم ن اب تک سوئی ہوں نہ بچوں کو روئی ہوں اب شوکست فرحان بتا دو سب غم کے باب سنا دو سین چل شام چلی جاؤں گی